آگے آیت نمبر سڑسٹھ سے آیت نمبر تہتر تک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل ہی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا ہے اور پھر آیت نمبر چوہتر میں اس پر تبصرہ فرمایا ہے میں پہلے ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تشریح کی جائے گی أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إِنَّهُ يَقُولُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنهُ يَقول إه بَقَرَةُ ال ل جَلولون تُصيرُ الْ الأرْرضَ وَل تَسْقِل الْحَرسْ مُسََّمَةُ الل شِتَفِيهَا قالَاُ الْآَ جِئْتَ بِالحَقّ فَذَبَحهَا وَم كَادُوا يَفعلون وَِذْقَتَلْلتُمْ نَفْسن فَدَّارَأتُم فيِيهَا وَ اللهَّهُ مُخْرِرجَّا كُ تُم تَكْتمون وَقُلْ نُغْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ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 کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں موسا نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی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 کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس گائے نے تو ہمیں صبح میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتا لگا لیں گے موسا نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے اس کے بعد اسے ذبح کیا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 جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے ان آیات میں جس واقع کا اللہ سبارک وطالعہ نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور جو لوگ قاتل تھے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک طریقہ بنی اسرائیل کو تلقین فرمایا کہ تم پہلے ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو اور ذبح کر کے جب گائے ذبح ہو جائے تو گائے کا کوئی عزم اٹھا کر مقتول کی لاش پر مار دینا تو وہ مقتول خود زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دے گا اس غرض کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرموسا علی حد السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے گائے غبح کرنے کو کہیں تو حضرت مسا علیہ السلام نے یہ پیغام اپنے قوم تک پہنچایا شروع میں ان لوگوں نے اس گائے کے کیفیت کی کے بارے میں بے جا, بلا وجہ کے سوالات شروع کر دی یعنی قاعدے کی بات یہ تھی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی گائے ذبح کرو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی خاص صفت نہیں بیان فرمائی تھی یعنی فرمایا تھا کہ فلا قسم کی گائے ہو تو جب مطلق گائے کا حکم تھا تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو اس حکم کی تعمیل ہو جاتی لیکن ان کی طبیعت میں کچھ مین میز تھی اور ان کی طبیعت میں سرکشی بھی تھی تو پہلے تو ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا کہ وہ کس قسم کی گائے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اس کی بیان فرما دی پھر پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو اللہ تعالیٰ نے رنگ بیان فرما دیا پھر پوچھا کہ اور اس کی صفات بیان کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اور صفات بیان فرما دی یہاں تک کہ اس گائے کا تلاش کرنا مشکل ہو گیا ایسی گائے جس وجہ سے یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہوں آخر کار بہرحال وہ گائے ذبح کی گئی اور ذبح کرنے کے بعد پھر جیسا جو حکم ہوا تھا اس کا کوئی غز اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور اللہ تبارکار نے اس طرح قاتل کا پول کھول دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ بھی دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں یہ ہے اس واقعے کی ایک تلخیص اب اس واقعے کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں بار تعالی نے فرمایا کو قالم موسا علی قوم وہ وقت یاد کرو جب موسا نے اپنے قوم سے کہا تھا انہ یا امر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انتر بہ بقرہ کہ تم کوئی بقرہ ذبح کرو بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں اور چونکہ اس صورت میں اس گائے کے ذبح کرنے کا بیان ہے اسی واسطے اس کو صورت البقار کہا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتتخذونا تک کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے پیغمبر اس حکم کو نقل کر رہا ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل کرتے اور شاید ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہو کہ جو مذاق بنانے کا مقصد یہ ہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ضوع کرنے کے بعد اس کے ذریعے مختول کو مارا جائے گا اور اس سے وہ زندہ ہو جائے گا تو اس کو انہوں نے مذاق پر محمول کیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں تو حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ انعقل من الجاہلین کہ میں نادانوں میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منصوب کر کے کوئی آدمی مذاق میں کوئی بات کہے جو حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو اس کی بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے تو میں ایسا جاہر نہیں بن سکتا ایسا نادان نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مذاق میں جھوٹ بات منصوب کروں تو معلوم ہوا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ مذاق میں اگر کوئی جھوٹ بول دیا تو وہ چاہے جائز ہو جائے تو یہاں پر قرآن کریم کی عائے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی نہ جائز اور خاص طور سے اگر وہ جھوٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بولا جائے تو اس کی شناخت اور اس کی قواعت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کالو لنا ربا کا یوگنا ماہی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اب یہ فضول سوال تھا اس لیے کہ جب گائے کے ذمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسی بھی گائے کو ذما کر دیتے حکم پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے یہ سوال کر کے اپنے اوپر کچھ مزید سختی عائد کی تو جواب میں حضرت موسہ علیہ صحت السلام نے فرمایا قال علم یقول کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ نہا بکارت اللہ فارغ بکر کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی اوانم بین ذالک ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو یعنی جوان گائے ہو اب پھر حضرت مسعل صحت نے صاف صاحب, صاحب ان سے کہہ دیا کہ ففالو مات المرون اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کر لو یعنی اب مزید مین میں ایک مت نکالو ایک کوئی بھی جوان گائے جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بچی ہو اس کو قربان کر دو تو حکم ادا ہو جائے گا لیکن وہ پھر سوال کرنے لگے تالونا کیا ہماری خاطر آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں یقول انہا بقرت ان کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو کہ جو فاقع العن اس کا رنگ تیز ہو اور الناظرین جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے اب بھی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی زرد رنگ کی گائے لا کر زبا کر دیتے مگر پھر سوال کیا آل اللہ ربک کا لنا ماہی کہ آپ ہمیں خاطر اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو مزید صفات کیا ہو اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ, انن کہ اس گائے نے تو ہمیں صبح میں ڈال دیا ہے کہ جس قسم کی گائے ہم دبا کریں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ ان کا اللہ محتدون اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتا لگا لیں گے جب اللہ تبارک تعالی اس کی صفات بیان چڑھوائیں گے تو اس پر حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا قالا انہو یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہا بکارتن کہ وہ ایسی گائے ہو لا لاظل الارض ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو یعنی ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو ولا لا تس اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو مسلمتن پوری طرح سے جس میں کوئی داغ نہ ہو اب اس مرحلے پر انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے تو جب بہو ہا اس کے بعد انہوں نے اس کو ضبع کیا وہ ماں یا فالون جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے کیونکہ خود اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر لی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسی گائے کی تلاش آسان نہیں تھی اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسی گائے ان کو ملے گی زبا کرنے کے لیے لیکن بالاخر مل گئی اور پھر وہ انہوں نے کر دی چونکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ مقتول کے قاتل کی تلاش کرنا تھا اور اس میں انہوں نے یہ سوالات کیے تھے اس گائے کے زبا کے سلسلے میں تو چونکہ اس وقت پرانے کریم کا بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر سوال کر کر کے بیجا سختیاں عائد کی جس کے نتیجے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور پڑھنے والوں کو یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ بیجا سوالات کر کے اور بلا وجہ کی اپنے اوپر شخصیاں عائد کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے چنانچہ کے دوسری جگہ قرآن کریم نے رشا فرمایا کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہارا اس میں نقصان ہو تو اس میں سبق دینا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی چیز حلال ہے تو اب اس میں بلا وجہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میچ نکالنا بال کی کھال نکالنا اور یہ سوالات کرنا کہ اس میں فلاں چیز تو نہیں شامل ہے فلاں چیز تو نہیں شامل ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے جبکہ وہ ظاہری طور پر حلال نظر آ رہی ہو اور اس میں کسی حرام کی آمین کا غالب گمان نہ ہو تو اس کو اسی طریقے سے لے لینا چاہیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ مثلا کوئی شخص اگر آپ کے پاس کوئی گوشت مسلمان لے کر آیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ تحقیق واجب نہیں ہے کہ اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے لائے تھے اور پر وہ کہاں ضبع ہوا تھا اور بسم اللہ اس پر پڑی گئی تھی یا نہیں پڑی گئی تھی اس سب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جبکہ مسلمان لا رہا ہاں کوئی غیر مسلم لے کر آئے تو بے شک تحقیق واجب ہے کہ معلوم ہو کہ یہ حلال طریقے سے ضبع کیا گیا ہے یا نہیں تو یہ سبق اصل میں دینا مقصود ہے لہذا اللہ وبارک و تعالی نے ان کے گائے کے بارے میں سوالات کو پہلے ذکر فرمایا اور جس مقصد کے تحت وہ گائے گواہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر پھر بعد میں اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ اس قتل تم نفس وہ وقتیات کرو جب تم نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا فدارہ تم اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا فلا نے قتل کیا کوئی کہتا تھا فلاں نے قتل کیا و اللہ مخل جم ماکن اور اللہ تعالی کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے چنانچہ فرماتے ہیں فقول ہم نے کہا کہ اب ربوہ کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو یعنی گائے کا کوئی جزو لے کر اس مقتول کے اوپر مارو تو کیا ہوا کیدالی کا یوحی اللہ المتا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے جس طرح کہ اس دن اس مکتور پر مارنے کے ذریعے اس مکتور کو زندہ کر دیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ یولی کم اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے لالکم تاخلون تاکہ تم سمجھ سکو یعنی اس واقعے سے کئی باتیں ظاہر ہوئی ایک بات تو یہ کہ مختول کا قاتل کون تھا اس کا بتا لگ گیا دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرماتے اور آخرت کے اندر اور مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی جو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بنی اسرائیل کے سامنے دکھا دی اور ساتھی یہ بھی کہ بنی اسرائیل کا جو طریقہ تھا کہ بار بار بلا وجہ سوالات کرنا اس کے اوپر بھی تمبی فرما دی یہ سب واقعات سامنے آنے کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں نرمی پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں اور اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ان کو مل رہی ہیں ان کو خوشو کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ قبول کریں کے ساتھ قبول کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کے سم مست کلو اس سب کے بعد بھی تمہارے دل پھر سخت ہو گئے ممباد دالک اس سب کے بعد بھی دل سخت ہو گئے فہیہ کے تو وہ دل اس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر او اشد کسبہ بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ وجہ کیوں اس لیے کہ آگے والے تالے فرماتے ہیں کہ وہ اندر ہجارتی لماعت جرم انہار تمہاری دلوں کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں وہ ان نمہا لماع شف اور انہی پتھروں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں فیخ رجومن علما اور ان سے پانی نکل آتا ہے ساحل نے خود اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تھا کہ اصا پتھر پر مارنے کے نتیجے میں بارہ چشمے فوٹ پڑے تھے تو اللہ تبارہ کو تارے ہیں کہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن سے یا تو نہریں پھوٹ بہتی ہیں یا پھر وہ خود پھٹ کر اس میں سے پانی نکال دیتے ہیں یہ دو صورتیں ہیں یعنی بعض تو کس سے سنگاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہ پڑے جیسا کہ خود بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا اور جس کا ذکر پیچھے آیت نمبر ساٹھ میں گزر چکا ہے اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے اور پھر آگے فرمایا بہ ان منہا لما یہ من خشیت اللہ پتھروں ہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اب یہاں اللہ سبارک وطالعہ یہ فرما رہے ہیں کہ پانی بھی نہ نکلے چاہے لیکن پتھروں کے اندر بھی بعض اوقات اتنا شعور ہوتا ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ نیچے گر جاتے ہیں یہ بات کسی زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے لیکن پرانے کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہیں کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہونے کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے چنانچہ پران کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وہ امن شہ سب ہم کہوں نہ تصویح کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تصبیح نہ کرتی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھتے نہیں ہو تو اس میں قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ جن چیزوں کو ہم جماعتات سمجھتے ہیں بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بھی ان کے اندر موجود ہے چنانے ایک جگہ فرمایا قرآن کریم نے کہ لو انزلنا نہ حاضل قرآن جبل۔ لڑا تہ خاص ام متفیہ اللہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھکا ہوا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے اس سے بھی یہ بات غالب ہوتی ہے کہ پہاڑوں میں بھی اور پتھروں میں بھی ہل جملہ شعور موجود ہے کم از کم اتنا شعور موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر اس درجے میں موجود ہے لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور اس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں جس طرح کا شعور اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں پیدا فرما سکتے ہیں اور آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے آج یہ فرمایا وم اللہ عمہ تعملون اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے رہتے ہو یعنی پتھروں کے اندر تو یہ شعور ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھک جائیں یا نیچے گر جائیں لیکن تم اس خشیت کے برخلاف جو کارروائیاں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے